لم يطمثن انس قبلهم ولا جان ان حور کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے